سوال ہے کہ جمع غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا کیسا تو غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا نہیں چاہیے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم